سہاپی کا یا سیدی یا محمد رسول اللہ نے سنا ختم لمبی یا اللہ ہوتا ہے فر حق بندہ دل دماغ صدقہ محبوب خدا و ہر دوسرا صلی اللہ تعالیٰ پچلے اس بات موضوع سخن بنایا سی کہ انسان دا جانور ڈگر نالو فرق کی جا کے اور آجدہ موضوع اس سلسلے کی کڑی ہی میں جناب اج در سامنے کتاب روح البیان شریف علامہ اسماعیل حقی علیہ رحماعی بڑے بڑے امام ہوئے انہوں نے شریف کی کتاب ل اس اندر جتے واقع غار والے ولی ہے نا میں تفصیل طرف جانا چاہتا ہوں غار والے ولی ہے دا ذکر وہ واقع چلے نا او کتے دا ذکر بھی آیا حسن ساسری حضرت مولا مشکل آپ گل جی امام یاسعید امام یاسعید کیتاب روز الریاحین شریف یعنی اجری گل ہم میں بیان کرنی ہے حضرت امام حسن بصری صاحب دی او اصل ہے روز الریاحین شریف دے اندر اندے چ بزرگاں دی, انت بزرگا دی گلاں تصوف دی اپنے قلب دی احوال اپنی عادات و خصال نو بہتر کرنا دی گلاں وچ لکھی ہوئی روحانی، ذکر کیتی ہیں. انسان لوگ پڑھ دے پھر اپنے دے اس کتاب دے اندر، یعنی روح البیان شریف این اگو یہ گل امام دی کتاب روز شریف دے اندر، اس کتاب دے اندر، قل شریف ہے قل شریف کے یہاں کتا جانور ماڑا حرام ہے ان اندر بھی ہیں اللہ تعالی نے جن جانور, جانور بھی اللہ تعالی نے ہر فرمائے کیوں حرام فرمائے نے انہوں نے گندیا آدت کی وجہ بھی جانور جہاں ہے جہاں بھی آرام یاد رکھو کوئی نہ لائن کوئی گنڈی گال انجدی ہے رب نے حرام کرک نفرت نفر دیوائی کہوں ایس صرف اے گالدی وجنال انہوں رام کیتا ہے تے یاد رکھ لے اس گالدی وجنال اس قابل نہیں کہ اندت تکبیر پڑی جائے اور اس رکھایا جائے کہ بندیاں تتنے نگاہ رکھنی اپنے آن دینا، آتا جنہ ہوتے اللہ راضی ہوئے، تے اللہ تے دس دس گلا فرمایا کتے دیا دس گلا کتے اج دیا نے ویکھو نا میری گل سمجھو ن سوال پیدا ہو سکتا ہے ابھی تقریر یا تقریر خطاب جو وہاں پڑھانا اتراج دے نہ میں اپنے طرف ہو کرا اے تفسیر شریف دی کتاب ہو سکتا جناب نے آخونی خام کا روحل بیان شریف کی تلکی لکھی ہے فی تفسیر اگر کیا ہے القرآن تفسیر القرآن ای و سرخ رنگ نہ سرخ رنگ اے قرآن مجید کی آیات ہی کہ ہی نیا نیا نیا بندے ہر مومن چاہیے ہر مومن چون اگر بند آ جان تے بندہ اللہ میں جنابر سامنے پیش کرنا اس جنابریجو نال فرماؤ گی ان شاء اللہ روحانی جناب نفا محسوس کرو میری گال جین چ رکھا ہے بندہ مرد, آب مرد آب بی بی بید آب بید آب ہے نا مرد بیاب نے پیدا فرمائیں مرد واض مرد واس یاد رکھو کیا ہے مرد ہے مرد وہ مراد محض مٹھا بولنا نہیں محض نرم بولنا نہیں آت قلبی ہا ویک جی آپ اپنے ظاہر نظر رکھتی ہے نا ظاہر اپنے ظاہر سجانہ لباس اپنے چہرے نو جینت دینی ادھر بڑی بڑا دھیان بڑی کشش ایچھلے لوگ سن پرانے لوگ وہ اپنے اندر دریاں جڑی ہے نہ انہوں نے سوارت کے خیال چ لالچ گندی سفت کینا گندی سفت دے. حوصلہ صبر مولا تعالی تے راضی رہنا اخرت وال توجہ دھیان اس ساری انجنی چیزیں چنگیاں سی چنگیاں مرد دی زینت جیندے مرد کامل مرد بندا ہے اخلاق اندر دے اندر دے احوال تے تو یاد رکھو جی مرد لوگ سوارن دے دے دنیا لگی دی سیت دی کیا ہے لم نا تو مسا تار جس نورت الورت ال توجہ جس وقت قرآن مجید کا مستقل آغاز ہوں بچیا واسطے مستقل قرآن مجید سب لال پہلی آیت دماغ چھٹائی جی اطال انسان ہی انسان آ کیا تیرے نہیں آیا نہ بھول نہ بھول, نہ بھول. <تصفيق> کیا تیرے تھے ویدانی لم یقین مزا تو مگر ذکر دے, دے قابل ہے تھے پر ذکر دے قابل ہے اندر بڑے تریف ہو بڑا غصہ وٹ پھر ایر لگتا ہے اللہ ف می سوچ اس ویلے مزک مکر قابل تیری دانائی دی گل كرد یار بات بندے ہاتھ کیا ہنر یار یار بھائی سمجھ گئی اتنی سمجھداری من سب مچھلیاں بنا ل ماہر ہے کوئی حسن کوئی ہُنر کی گل کرتا ہے لفرمان انسان تو سوچتے صحیح لم یقن مزکور پر ذکر کے قابل نہیں لم ی ش مزور یہ پر مذکورا ذکر ذکر ذکر نہیں سا ربا کل تھوڑی جی کھول فرمان ہے خلق نل انسان ایسا انسان ذلیل نترا زلیل قطر کو سنو تو اس ذلیل قطرے کا کون ذکر کر کونل نہ لگے لوگ نہ پوری اندر انسان ورگی کی کوئی نہیں کو اللہ کی تخلیق انسان تعینات آسمان کی بلندی انسان ہی بالکل بالکل اندازہ تو کرو اپنا اندر بھی کو خوب... کنیا مشینریہ نے جیلیے اندر فٹ کر دیتے ہیں کوئی ایک انسان نہیں ہے کتنیا مشینریہ نے تر پتہ ہے ایک, ایک مشین ہوئے نا, نا،, نا انہوں چلاان واسطے انہوں چلاان واسطے بند کرن واسطے انہوں پرجے فلانا فلانا جسا خراب ہو گیا انہوں دے واسطے وخرہ کاری گار فلانا جسا ایک گدی لالو ایک ٹریکٹر لالو وقتے ہے وقت ہے پر ایک رہا ہوں دے نے وجود دے, دے, دے کتنی مشین چل رہی ہیں اور کتنی رگاں نے رگان کے اندر خون چل رہا ہے ہر شہر <سجل> حضرت انسان حرسان خدمت واسطے تیار ہے انسان ویختے سی اپنا باہر وے اپنے وجود کے اندر کنیا نعمت نے جن اندر نہیں دن تین حقیقت سمجھ آنگیا ہتا یا تو بچا نہ لاہو اہل حق ماڑی چھ تو ہو تے سب کچھ وقت وقت نہیں مگر قطرے سونا انسان بڑا ایڈیا اندر چلا چڈیا نی جی رب سونا چاہتا سیدا ہی نظام رکھتا ادا جو نظام اندر فٹ کر دے کیوں میری مرضی بنی ہے میں بس ازماوی آزماو سی قرآن بولیا تو سبحان اللہ اللہ توجہ ہے توجہ نل بولو نا سبحان اللہ عر غلالمی جلام کریم فرما دیا قد خلقنا سین انسان پیدا فرمایا تقوی اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایسا انسان بنایا بڑا سونا بنایا, بنایا, بنایا, بنا سونا بنایا سافلی پھر آتی آ ڈگیا ہے گڑیا اندر تھلے ٹویاں ادر آ ڈگیا ہے رب نے اشارا دے میں بنا تڈیا ہے میں بنا تڈیا آئے پر پسند نہیں فرما بنایا بنایا اپنی, اپنی پسند نہیں فرما پسند کنو ہی کرنا وا اللہ فرما سمر والا رب نے جو فرمایا رو تھلے گڑیا سٹیا کیوں؟ کیوں؟ کیوں؟ کیوں؟ کیوں؟ سجان واسطے بنایا تہے پر سجان واسطے سجان واسطے لقد کردار رکھا سی آدیار کا طریقہ سجان واسطے اپنے آپ نو جینت دین واسطے اپنے آپ سوارن واسطے پر اے ضالم نے سڈیا دیتی ہوئی نیمت قدر نہ تھی اپنے آپ نواریا نہ اپنے آپ سونی سال نہ گڑیا ڈگ پیا اور سجنا اس آئے تو اشارہ ملیا جرا بندہ ہے بندہ ظاہری نہیں اخلاق اللہ گلیاں مدینے دیا ہونے گلیاں مکے دیا قدم رکھے جنت دیا کن لا کے بلال دے قدم دی آٹ سن دیا توجہ ہے سجنوں ذرا ذوخر خیر سجنوں وقت تھوڑا ہے تھوڑا جلدی جلدی نال وہ 10 بیان کراں جڑیاں گلاں حضرت امام حسن بصری نے فرمایا ہے ہیں کتے دے اندر جویں اون دے اندر ماڑیاں گندیاں صفتاں نے اندر چنگیاں صفتاں ہیں 10 صفتاں اندیاں نے اگر اگر بندے بندے بندہ اللہ شروع کرن تو حضرت دے بائےت گستابی رحمت اللہ آپ سرکار گلی جا رہے آپ کو کتا گزریا ہے کتا جدو کو گزریا ہے اللہ دلی بڑی گہری نگا رکھنے والے ہوں بڑی گہری نگاہ رکھنے والے ہوں میرے بندے ہوں سمی نمان دیا شیئر کرتے خور کرتے خور کی تفکور کی غور کر کے غور دا نتیجہ کیا ہوتا ہے آخری ربانا ربا نکھتا ہا داتا سبہا نہ کا فقنا بنا مولا جو کی جہان دتیجہ کردے دن بائے آپ سرکار گلی گزریا ہے جنو کتا گزریا ہے بڑا دشمنی کی تھی ہے دماغ یہ دے گندے کر چھٹے نے جاگ دی اندر برائی پھنا چھٹے کہ دماغ کا سوچ لوے اور سجنا یہ درویش تبج جدو کولو گزرے حضرت بائی عزیز گستا می ہاتھ بن کے گزرے گزر گیا کھلو کھلوتے رہے آپ کی مرید بھی ہے اردے کردے جپالا سمجھ نہیں لگی کتالو گزرا ہے کتا کو گزرا ہے تس ہاتھ بن کے کھلو گئے ہی وجہ ہے آپ دا جواب سنیا آرمند یار جدو کتا میرے کو گزرا ہے جان بارا ایک سچ مار گیا ہے، ایک گل کر گیا ہوں کو حقیقی گل نہیں سی تخیلاتی گل سب راتی گل سی نفرت پیدا ہوئی دان میرے تو نفرت کا میرے تو نفرت کا یاد رکھ میں کتا وا تنسان نفرت کرنا ہے کہ اشرف المخلوقات میں کتا پلیس آ نفرت نہ سونے عمل اچھی ہوئی ہے میں کتا بنیا وا کسی بھیڑے عمل کی وجہ بنیا ونڈا جلدیاں نے اصل مولا نے تین انسان بنایا اپنے تینو انسان بنایا کسی نے کی دی وجہ تینو ازل دین مولا نے اپنے فضل نال انسان بنایا مینورا بنے اپنے آدل کتا بنایا میں کسے گناہ دی وجہ نال کتا نہیں بنیا میں کسے گناہ دی وجہ نال جانور نہیں بنیا تیرے بارے مولا نے فیصلہ انسان انسان بنیا میرے بارے کتا ہوتا میں کتا بنیا فخر نہ کر کرنا اگلے جہان نو ہونی نے کیڑا دنیا دے تر اپنا مقصد پورا کر کے گیا ہے ہے اے تے مرے ای مرے پتے لگن گے جیو لے کی جانا سا da no. no. بولنا سہا دجلو ہوں میں دسو گلا جڑیاں بندے دن کلے آ جان تندہ رب کا بلی بن جائے سو تبجر سنیا جے سجنوں فرمایا انسان پیارے مر جان پہلی گل یہ ہے جڑا کتا ہے اکثر میری گل نو سنیا جے اکثر ریتا ہے اگر رب دے راہ ٹورنا ہونی دیر برداشت نہ ہونا میری گل چ رکھا علماء نے فرمایا حضرت امام مالک علی رحمہ فرمایا خیر کراس فرمایا فرمایا لذت حاصل کرنا چاہتا ہے مینو علم دی لذت حاصل جنی دیر تک نہیں چکے گا فک دکھے گا برداشت نہیں کرے گا کدی وہ لذت نہیں آ سواد نہیں ادھر تھان تھانے ادھر اور ادھر ہر پاسو یہ چین نہیں رنگ انسان کسی نے کسی کھاتے لائی رکھنا ہے نفس امارا ہے وہ سجنا قسم خدا نفس تیسرا ہے نفسے ہے جنو اطمینان حاصل ہو جا اندر برائی خلص کم و دینا فرمانی وہ سجنا اے جہاں نفسیہ مہارا ہے جہاں مرائی کا سجنا یہ در ویخ بکھ لگی تھوڑا جہ قابو کرے تھوڑا جہا دیہ سنبھالے یہ چس پوے جد بھوکا دیا سٹا مجن گیا کا لذت والی چیا چڑھنی پی اپنے آپ کو پراں کرنا پہنا ہے جیری زبان یہ درمیز او لذت تحروم کرے گا یہ محروم کرے گا دنیا دی ون پین دیا ون منسوع کھان پر قسم خدا دی, دی زبان اس زبان دل دل بھی آ جائے گا سجنا اربے میں جدید ماحول ون بننے ریسٹورینٹ کھان پی ون سمیا چھیا ہے نزت آدیا من جس کے آلیاں والے ثمانیاں شہیاں میرے نبی نے فرمایا سی فرمایا سی ایک قوم خطابے گا لوگ اجدے ہونگے اللہ دے دربارے چنہ دا کوئی حصہ نہیں ہوئے گا کہنے لوگ میرے نبی نے پنچ چھے چیزہ گنیاں اورنا میں چاپنے اور میرے نبی نے فرمایا بطونہم ہماموہم ہماموہم بطونہم ہماموہم اورنا دیا کل خیالات کل سندگی دیا مہنتاں کوششاں مہادیس پیٹ واستے ہون گیا وہ سجنا یہ در اے ہے تو جو چکر ای زبان ہے گزر گیا بتی سال میں جانور نے خوراک بالکل سادہ بے چسی انسان کھا نہیں سکتا پروبر ہے انسان اپنے ہاتھ چک لیا خوراک حضرت ابو سعید خدری گل سنانا دے چلنا وا حضرت ابو سعید رضی اللہ آپ دے حوالے حضرت عبد اللہ ان دونوں بزرگاں کابر صحابہ کے حوالے اپنے تو بڑی سی دی نے کپڑے رکھے گئے سجنا اللہ پیارے حضرت ابو سعید خدری آپ کھلو گئے رو لگ پی لوگوں نے آخلا نا جفال ہے اتنے کیوں کھلو گئے تھے نی راتے کن رائی گندی گندے کیوں کھلوتے ہو آپ نے فرمایا یار جی گزر رہا سا اے جہاں گندے ہے انہیں مینو آخیا ہے وہ آپ صحیح میری بے وفا انسان ایک دن ہل تک نہیں گزرے پورا دن نہیں گزرا گا تھوڑی دیر تالو خجور سجور س اٹھا کے سی سواد آ گیا چسکا پورا پر ظالم بے چیری بری ہوئی سی بک سیمان چسکا بھی پورا کیا یہ پیٹ جا کے یہ بخایا یہ پیٹ جا کے بخایا پر اسلب نے دو ترائے گنڈے گزرے نے گد بنا کے سٹیا ہے گد بنا کے سٹیا ہے اج نفرت بھی سڈے تو بے کرنا ہے یہ کوچ نفرت قابل انسان ہے آساو اثاتی گد سانو گرایا ہے سارے نال نفرت بھی کرنا ہے بزرگ لوگ فرما نے بندہ جدو پیشاب کر دشوسن جدو پخانا کرے پخانا کرے اس اللہ تعالی نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لائی ہوئی ہے انسان کی خدی تکھدا سے جنہیں پانچ دس منٹ گند بن جانا سی بجا گی بجاؤ بلالی تھا بڑی کڑھائیاں کھا کے آیا نے بڑا بجدا سے بڑی گڑیا توڑائیاں بڑے موٹر سائکل بجائے جی خاطر تور آئے رب رسول کھلیا رہا ہے بل پاگل نہ بن ہوش کر رب لال میر نے مقصد نہیں مقصد و و لیا بجور رب لال میر نے مہد چسپیا واسطے نہیں گلیا اپنی یاد کی اپنی عبادت واسطے گلیا اگے چلو چلو اگ چلو چلو چلو نے بہتا بکیا رکھنا لیک لوگا کی نشانی ہوتی اپنا <holes> <جنوب> مخصوص مخصوص رمالا میں گل رکھو جنہ نے لوگوں واسطے روشن ہدایت کا لوگ تھان ٹکانا رکھنا ہی پہنتا ہے تاکہ لوگ بلا لوਗ انا والا سبق حاصل کرو انہاں کل سکھ کے جا اے ہر ایک بندے واسطے نہیں خاص عاشقاں دی گل ہے فلا من علامات المتوکلین جڑے رب تے بھروسہ رکھن والے لوگ ہوندے نے انہاں دی یہ صفت ہوندی اگے سنو اگے سنو یہ گل بڑی مشہور ہے وسالسا اللہ جناب من اللیل الا قلیلا فلا من علامات المحببین فرمایا جڑا کتا ہے فرمایا رات نو ہے مگر تھوڑا رات نو ناؤدا رات نو رات نو ہے مگر تھوڑا فرمایا جڑے رب نال پیار کرنے والے بندے ہوں انہوں دیا رات ساؤنے گزر نہیں گزریاں اللہ دے دربار دے تو رونے گزردیا نے وہ سجرا منسل بلوا سہر سہارن لا لی فرمایا جہاں بلندیاں طلبگار ہوئے منو بلندیاں لباڑ دنیا آخر جاگنیا پہ مولا دا پیار آ جائے اللہ دی محمت آ جائے انہوں پھر جاگنا پھر قسم خدا دی کر کے نیتنا کھل جائے کہ رب رب دا پیار, پیار کرا ہو دے اندر خان پین دی طلب ہو بہتا چنگا چوکھا کھاوا اے نہیں ہو سکتا بہت اے نہیں ہو سکتا اللہ سوندے بھی ہے جاگ, جاگ کے اللہ کی یاد کر سکیے تا کر کے مولا فرما واری رب اپنے پیار کرنے والے بندے کی گل بیان فرما ہے وہ جی سہری دا ہوتا ہے سہری دا ہوتا ہے ہے فرمایا فرمایا میرے نشان کیا ہے و میرے نے فرمایا اور پسرے ہوتے نہیں فرور وہ اللہ تعالی مارگا دے فار کرتے رو رو کے معافیا مگتے ہیں رات جاگل تے ہی جاگے میاں شے سدا تیر رات ناگل کتنے تھیں اتل کھولو میاں چپ نہیں کردے جاروڑی تھے گئےتے بول مہان یارا قسم خدا کی کر کے ناوا سڈے دل دل اتنا لستا تنا ہو گئے دنیا دب نے بڑی لزت آئی رکھ بڑی سواد آئی رکھ یاد رکھ لے رات کے اکا وا کے رب نو یاد کرنا مولا کو سواد رکھا ہے لذت والی چھیا سواد نہیں رکھا سجنا ادر کافر نے او بنا چڑیا پٹھا دماغ کر چڑیا ادی رات تک جاگن گئے پولی رات تک جاگن گی جد ر میں پوری کرمات پچھل کرانا دلوے جانور چ جانور ہوں نے اصل بندے سبق دا رہا ہوں بندوتا یہ چکر نو پویا جی اولا ج جویں جویں اولاد جبان ہوں دیئے دماغ خیال بیٹھنا شروع ہو جائے یار میں کچھ بنا جا یار نواز بنا جاؤ یار نواز بنا جا رہا جو تیرے نصیب ملے گا جو انہوں نے نصیب ملے گا یہاں نو رب کا خوف کرا رب نے فرمایا ہے خوف کرے گا پوکھا نہیں گا۔ روزی دیا گا ان گمان خیال بھی نہیں ہوئے گا سجنا نبی سرور د فرمان سناوان توجہ ہے سبان سجنا دروی انسان انسان اے میرا نبی دنیا آیا اپنے نبی گل سن میرے نبی نے فرمایا حضور نے فرمایا بندہ مریا توجہ اس ہال مریا اگر اپنی اولاد نولا اگلا باقی جہانے کوئی پتہ نہیں خیال سما کے نہیں گیا یہ سکھا کے نہیں گیا پترا نو کو بچا کے پترا نو کو بٹھا کے شبق ہے پیار بٹھا چیڑا یہ نہیں سمجھا سکیا یہ فانی جہان پترا اگلا پاکی جہان یہ مکنا نے رب امتحان جو دنیا کا مال دولت چھڑ کے جا چھڑ کے گیا دنیا دنیا دارا دنیا کے لوگ ماڑیا ماڑیاں گلا سن کے اگلے دماغ خیال پاند پتہ ہے خیال پیار اولاد, اولاد نکے نکے ماڑے دماغ دے پر اپنے نبی دی گل دماغ بٹھانے تیار نہیں ہے حضور نے فرمایا چڈیا ہے جہاں اولاد نو فنا پکا د جہان من کر کے سمجھا گیا ہے نہیں سمجھا سکیا جڑا نہیں سمجھا سکیا جنا چاہیے تین نے دعا تیار نہیں ہونا پیسے چکر رہے دل خوف پیدا کر مرے گا ہو سکتا ہے ملاو میں چاوے اولاد نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر چلی رب تیرے واسطے چھوڑے گا اگلی واگھی میں گل چوتھی گل یہ ہے نال یاری لا لیند اگلا بہوا جفاو میں مارے کتے باوے بے وفائی کرے نہیںر نال جی لانا اگلا بو مارے پرواہ نہیں کرتا اگلا بے وفائی کرے نہیں پر میں من علامات المریدین مریداد یقین سچے مریدا کی آدت ہاں یہ نا ماڑا جہ شاخو مرشے کریم کی طرف ماڑا جہ ای مرضی خلاف ہو رکھ بیٹھ شکوا دکھ رکھ بیان یہ دروی جان لانے جنوب لان توڑ نبھا اگے سنو سنوے گال فرمایا تھوڑی بہتی تھاندھی تھوڑی بہتی تھان گزارا کرنا ہے گزارا کرنا ہے گزارا کرنا ہے یہ کہڑا اے جہان جنی بہت زمین ہوئے گی نبی نے فرمایا حضور نے فرمایا جکراہ بنی یاد فرمایا دو گلاج دیا جنا تو انسان بڑی گراہت ہے بڑی نفرت کرتا ہے دو گلاں نے فرمایا کلت مال مال, مال, مال فرما کہ موت بڑی نفرت کرتا دوسرا سہرے مال نو پسند نہیں کرتا بہت ہو گزارا ہو بھی جدوڑ پی رب تیری لڑ پوری کرے گا پوری کر رہا ہے جڑتا خیر کرے گا جدو کل <سؤال> لوڑ پوے گی کل رب پوری فرما چکے گا توجہ نہیں میرے بھائی دردھر بولو نا سبحان اللہ تھوڑی تھان تیرا ہے چکر گزارا جو کرنا ہے چار دن بسر کرنے اگلے جہان جانا جنا اگلی تھمایا جی تھانے اپنی تھانس نہیں لڑتا مولا چالک زمین اپنی جا رہا قبلہ کر کے دوسری تھان چلا جا دی میرا اللہ دی تقدیر لوگ علامت ہوں یہی علامت ہے تو زمین دی خاطر بوتا نہیں لڑ دے زمین کی خاطر بوتا نہیں لڑ دے چھوڑ دے, دے اگلا قبضہ کرے اگلا کھوے مولا حساب کرے بر گا مالک چڑ دینا اگے سنو یہ ست ہو گئی گلا فرمایا گل سن بڑی ہی بڑی گل پیدا ہو جائے تو بڑی وڈی گل ہے یہ لفظ پڑھ د روٹی کے کے بہانے سدیا روٹی مار کے وہاں کر دے تارا ہال روٹی پا دے ماڑا جہ جو مرضی کوئی کر لو جو مرضی کوئی کر لے پر مارا جا ماڑا جا لا معاملہ چکر پڑھا رب تو ڈر ہوں نہ علامت انسان رب فرمند انسان بڑا کمزور بنایا انسان بڑا ماڑا بنایا خلکا یہ شلو جزوا مساحل خیرو من فرمان ہے انسانا جہاں انسان جلسان. بڑی ہاؤلی طبیعت درپا کنج لمسا شرجو جزو آ جکلیف پہنچے نا جزو آجا لے مجا دیکھنا بھی پیا ہے بڑے بڑے اجڑے گئے بج رہا مسا ہل خیرو نے شور شرابا شروع کر دینا مزالے جب بند رکھے بجہ مسا ہُل خیرو منو خیر تو چار روپیے لب جانا سوکھ دے منو آڑ سر کتنی یاد بھی نہیں کر رہا ہے مسل انسان فلم تیری کی سیت ہے مسل انسان در تکلیف پہنچے تانا بڑے ہک چک کے پوتا منہ کر کر کے تانا پکارے گا پار ہو گا میں گیا جو ہو گیا جم بھی جمب، اتنے لما پی جم بھی اور کائے دن نیند نہیں آ گئے پھر بہ خیر آیا ٹر رہے رہے اللہ دو مرا الما دور مسا مور سڈے کو لگتا ہے جی کدی سانو پکاریا ہی نہیں کھول جا دیا بند بندہ مر بھول جان ہر شہر بھول جان نہیں چیتا رہتا پڑ بھی ہاں فرن والا پڑ بھی برباد بھی اللہ فرمند ہے پلما کشپنا آن ہو تر رہو اچھا جی تکلیف ہٹا دے مرا س جو گزرتا ہے کہ اللہ میاں چنا ان مڑے دیا ہائے سب بول رہے تصویر بنی سامنے آدمی روحا سا ہے مر تر وی پر رب نے موڑی پڑدے پا کے رکھا سی پڑدے پا کے رکھیا سی کالم یاد رونا مسا تی آی دے جب سکنا چلو اگلی گرمایا کرنا فرمایا جس وقت آ جائے آ گیا دور ہو کے پکا رکھیے تیاری کر رہے ہاتھ سا دو رہے سر ایر ایک لومبڑی آئی پورا پورا برغی دکھ سو بڑا وٹ چڑی پی بڑی بری کی سلیم صاحب گل سنی خیر خیرنا اسی اص افسوس سے بیٹھے دیر در کوئی لومبڑی منہ چو ہوئے مرغی پائی مٹھی مٹھی ہوگی آئے اچھا لگتا ہے مسافر بندے آ رب نے ساری دعا قبول کر لی اس لومبڑی نے ترس سا گیا <سؤال> واپسی دنیا اچھے ہو کے بہ گئے مطلب دوسری ککڑی آئی منہ پایا تر میری گل سمجھ آئی آئی اتنے پیچھے ہو گئے آپڑی خیر چلو مرما پراؤ کے بوے گا وے نے ضرورت ویندہ رہے گا یہ پرکی پانے کے تے ٹھیک ہے مگر نہیں مرضی ہے تے تفصیل سی مگر میں اس گل اخر گل سنا کے گل ختم کرنا فرمایا ہائے ہائے اے گل فرمایا اے جیڑی عادت مسکین لوگان دی سبحان اللہ ہائے مسکین اندے تے تفصیل نہیں کرنا چاہندا فی الحال اگے اخر گل سنو فرمایا اذا راحل میں مکان الا یلا یلتفی فی تھا جیڑی ایک واری چھٹ بیندا ہے ختم لا تفیق نہیں کرتا واضح مینالا ماتر محض خم زدہ رحم آ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 ئینا ہےئی نشرا ہو تو عزیز پر ہے نگاہ ساز میں شیر کی تفصیل سے تو صحیح اپنے مقام, مقام, مقام یار زندہ سوپت کر کے